شہادت دنیاوی زندگی سے جنت کا سفر یقیناً آسان نہیں لیکن ادھر فدائی نے بٹن دبایا اور ادھر اللہ کا عاشق اللہ کا مہمان بنا عزت و اکرام خور و غلمان اور سب سے بڑھ کر اللہ کی ملاقات یہ ایسی نعمتیں ہیں جنہیں پا کر شہید زخموں کی شدت بھول جاتا ہے تکلیفوں کا احساس مٹ جاتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں کہ شہید کی جب جان نکلتی ہے تو اسے صرف اتنا درد ہوتا ہے جتنا چونٹی کے کاٹنے سے ہوتا ہے جبکہ دیکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ ہزار ٹکڑوں میں بٹ جانے والے اس جسم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حالانکہ شہید کی روح تو کب کی نکلی خوش خرم اللہ کے عرش کے نیچے اٹھیلیاں اور مستیاں کر رہی ہوتی ہے لیکن ان سر رازوں کو مادیت پرست کیا سمجھے آخر کیا وجہ ہے ہدائی بدن پر بارود باندھنے کو تیار ہو جاتا ہے بارود سے بھری گاڑی پر ہنستا مسکراتا کیوں سوار ہو جاتا ہے ایک بٹن کے دباتے ہی اس کے جسم کے چھتڑے اڑ جائیں گے کیا فدائی کو ان باتوں کا علم نہیں کیا اسے دھوکے میں رکھا گیا ہے بالکل نہیں ہرگز نہیں یہ اللہ سے نا امید نہیں یہ حالات سے مایوس نہیں یہ گھر والوں اور بہن بھائیوں سے ناراض نہیں اسے کسی نے مجبور نہیں کیا بلکہ اس نے رو رو کر اللہ سے فدائی حملے کی سعادت مانگی ہے یہ فدائی اپنے امیروں کو مجبور کرتے ہیں یہ باری کے نہ آنے پر روٹ جاتے ہیں خفا ہو جاتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ فدائی اپنی جان دینے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں یہ اللہ کے وعدوں پر خوش ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر نازا ہیں آئیے ہم بھی اس وعدے کو سنتے ہیں نبی کا وعدہ ہے کہ شہید کی سات امتیازی خصوصیات ہیں خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کے تمام گنا معاف کر دیے جاتے ہیں شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے شہید کو ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے بہتر خوروں یعنی جنتی عورتوں سے شہید کی شادی کرائی جاتی ہے شہید کو عذاب قبر سے نجات بھی جاتی ہے روز محشر کی سختی سے وہ محفوظ ہوگا شہید کے سر پر عزت و اکرام کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک موتی دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا شہید اپنے خاندان کے ستر آدمیوں کے حق میں سفارش کرے گا ملازم تنخواہ ملنے پر بچہ انعام ملنے پر خوش ہوتا ہے تو شہید اللہ کی دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اتنے سارے انعامات ملنے پر کیوں خوش نہ ہو شہید کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی ہے جسے ایمان نہ رکھنے والے بھی دیکھتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے لیکن ظاہر بین آنکھیں اور مہر لگے دل ان باتوں کو کیا سمجھے اللہ کی محبت بندے کے دل میں جب جاگزی ہو کر پیوست ہو جاتی ہے تو وہ دیوانہ و پروانہ بن جاتا ہے اللہ کی محبت ایسے ایسے کرشمے دکھاتی ہے کہ دنیا پرست اور ظاہر بین لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں اللہ ہی کی محبت نے وزاح رضی اللہ عنہ کو فدائی حملے کے لیے مجبور کیا اللہ ہی کی محبت نے وزاح رضی اللہ عنہ کی قوم کے اٹھارہ ہزار مردوں بچوں اور عورتوں کو آگ میں کودنے پر تیار کیا لیکن بادشاہ کی دھمکیاں انہیں دین حق سے نہ ہٹا سکی اللہ ہی کی محبت کے جادو نے فرعون کے جادوگروں کو تسلیم ہونے پر مجبور کیا اللہ ہی کی محبت نے آنس تلواروں والے کو بدر میں ہزار تلواروں سے لڑا دیا اللہ ہی کی محبت نے عامر بن فہیرا کی زبان سے خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا کا نعرہ لگوایا جبکہ وہ خاک و خون میں تڑپ رہے تھے اللہ ہی کی محبت نے برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو مرتدین کے اندر کود پڑنے پر ابھارا اللہ کی محبت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں کو تڑپایا ان کا لہو گرمایا آخر وہ عشق خدا کا پروانہ غیض و غذب کا آتش فشا بن کر کفار و مرتدین اور ان کے ایجنٹوں پر پھٹ پڑا اگر فدائی حملے کرنا خودکشی ہے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے یا ان کو نشہ دیا جاتا ہے تو امریکہ اور نیٹو اور ان کے ناپاک فوج قسم کے ایجنٹوں کو کہہ دو کہ تمہارے ملکوں میں جو سینکڑوں لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ ہمارے فدائی بمباروں کا مقابلہ کریں وہ بھی اپنے فوجیوں اور اپنے نوجوانوں کی برین واشنگ کریں اور انہیں نشے کی گولیاں دیں اور ہمارے فدائی بمباروں کے مقابلے میں انہیں آزمائے ڈاکو اور ڈاکٹر کے درمیان تم کب فرق کرنے کے قابل ہو گئے اللہ غالب امری اکثر الناس لا يعلمون